بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نمبر علی رسول الکریم کل مصرورات کے بارے میں ایک مسئلے کا تذکرہ ہوا تھا کہ احرام کے وقت یا احرام باندھنے کے بعد وہ اپنے خاص حالت میں آ جائے اور مکہ مکرمہ پہنچے تو اب وہاں کا وہاں پہنچ کر کیا کرے گی تو کل ذکر ہوا تھا کہ جب تک پاک نہیں ہو سکتی عمرہ تو نہیں کر سکتی اب اگر مدینہ پاک جانے کا مشورہ ہو رہا ہے تو اس سلسلے میں گروپ کے ساتھ اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر کوئی نہ کوئی شکل پیدا کر لے اور اگر کوئی شکل نہ ہو سکے تو احرام ہی کی حالت میں اس کو رہنا پڑے گا اس لیے کہ احرام بغیر عمرہ کے کھل نہیں سل کھل نہیں سکتا جب تک عمرہ ادا نہیں کرے گی اس کا احرام باقی رہے گا اسی احرام کی حالت میں اس کو مدینہ پاک جانا ہوگا اور وہاں پاک ہونے کے بعد اپنی نمازیں وغیرہ شروع کر دے جی گی اور واپس آ کر عمرہ ادا کر کے اپنے حرام سے حلال ہوگی ایک شکل تو یہ ہے اور کبھی یہ صورت بھی پیش آ سکتی ہے کہ بالکل حج کے زمانے میں پہنچنا ہوا حج کے زمانے میں چار پانچ چھ سات تاریخ ہے اور اتفاق سے یہاں سے روانگی کے وقت یا راستے کے اندر وہ حالت پیش آ گئی اور اسی حالت کے اندر وہ مکہ مکرمہ پہنچی عمرہ کر نہیں سکتی اور حج کا زمانہ شروع ہو گیا آٹھویں تاریخ ذی الحجہ کی آ گئی اور لوگ احرام باندھ کر منا روانہ ہو رہے ہیں اور اگر یہ انتظار کرتی ہے تو اس کا حج فوت ہونے کا چھٹنے کا اندیشہ ہے تو اب یہ کیا کرے گی ابھی تو احرام عمرے کا کھلا نہیں اور عمرے کے ادائیگی کا ٹائم بھی ختم ہو گیا اور حج کا زمانہ شروع ہو گیا تو اب کیا کرے تو اس بارے میں معطا امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے اندر مستقل امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے ایک باب قائم کیا ہے اور اس کے ماتحت اس مسئلے کو بیان فرمایا ہے خلاصہ اس مسئلے کا یہ ہے کہ چونکہ حج کا زمانہ شروع ہو رہا ہے اور حج فرض ہے اور اس کا ٹائم بالکل لمیٹیڈ ہے یہ آٹھویں تاریخ نو تاریخ دس تاریخ گیارہ بارہ اس کے بعد حج ختم ہو جائے گا اور عمرہ تو بعد میں بھی ادا ہو سکتا ہے عمرہ بعد میں بھی ادا کیا جا سکتا ہے لہذا مسئلہ یہ بیان فرمایا ہے کہ یہ عورت اپنے عمرے کے احرام کو چھوڑ دے لیکن چھوڑنے کا کیا طریقہ ہوگا اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ نیت کر لے کہ میں اپنے عمر کے احرام کو ختم کر رہی ہوں اور جو ممنوعات احرام ہے احرام کی حالت میں جو چیزیں کرنا ممنوع ہیں ان میں سے کوئی کام کر لے مثال کے طور پر اپنے بال کاٹ لے اپنے بال کاٹ لے اور نیت کر لے کہ میں نے عمرے کا احرام ختم کر دیا تو اس صورت کے اندر اس کا عمرِ کا احرام ختم ہو جائے گا اور اب حاجیوں کے ساتھ اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ حج کا احرام باندھ کر مینا روانہ ہو جائے اور حج کے تمام کاموں کو پورا کر لے اور پورا کرنے کے بعد اب جو اس نے اپنے عمرے کا احرام چھوڑ دیا تھا اس کے بارے میں کیا ہوگا تو اس کے بارے میں مسئلہ یہ ہے کہ عمرہ تو بہرحال اس کے ذمہ لازم رہے گا اس کی قضا لازم ہوگی پہرے ادا نہیں کر سکی تو پہلے ادا نہ کرنے کی وجہ سے بعد میں اس کو قضا کرنا ہوگی اور چونکہ احرام بغیر عمرے کے کھل گیا تھا اور بغیر عمرے کے چھوڑ دیا تھا اس لیے اس کے اوپر ایک دم بھی لازم ہوگا یہ عمرہ ادا نہیں کر سکی تھی اور اس کو احرام چھوڑنا پڑا تھا اس وجہ سے اس کو ایک دم لازم ہوگا اور حد سے فارغ ہونے کے بعد جو عمرہ پہلے نہیں کر سکی تھی بعد میں اپنے اس عمرے کی قضا کر لے بالکل یہی صورت معا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ پیش آئی تھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بالکل یہی واقعہ پیش آیا اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سلم تقریباً مکہ مکرمہ میں پانچویں ذی یا چھ پانچویں یا چھ کو مکہ مکرمہ پہنچے تھے اور ما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی حالت میں تھی حتیٰ کہ حج کا زمانہ آ گیا اور لوگ اور صحابِ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمین اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ وسلم کے حکم سے حج کا حرام مان کر مینا روانہ ہو رہے ہیں حضرت عاشق سے رضی اللہ تعالیٰ نے رو رہی تھیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ وسلم ان کے پاس پہنچ گئے پوچھا کہ کیا حالت ہے کیا بات ہے رونے کی تم نے کے رسول یہ کیفیت ہے ابھی تک تو میں عمرہ بھی ادا نہیں کر سکی ہوں ابو دا شریف وغیرہ میں پورا واقعہ تفصیل سے آتا ہے تو حضر پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہی فرمایا تھا کہ اس میں کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے تم اپنے اس عمرۂ کے حرام کو چھوڑ دو اور بال وغیرہ کٹا کر حلال ہو جاؤ کوئی بھی ایسا ممنوعات احرام کا ارتکاب کر لو اور اس کے بعد حج کا احرام باندھ کر روانہ ہو جاؤ چنانچہ ما عیشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی طریقے سے حج کا احرام باندھ کر حج ادا فرمایا تھا اور حج سے فارغ ہونے کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے بھائی حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھیجا تھا اور یہ فرمایا تھا کہ جاؤ تم اپنی بہن کو لے کر جاؤ اور ان کو جو عمرہ چھٹ گیا تھا اس کے قدا کرا دو چنانچہ حج کے بعد ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تنعیم سے حرام باندھا تھا تنعیم جہاں آج مسجد عائشہ بنی ہوئی ہے اسی کی یادگار ہے مسجد عائشہ اسی کی یادگار ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے عمرہ کا حرام تنعیم سے باندھا تھا اللہ کا کرنا وہ عمل اللہ کے ہاں ایسا محبوب ہوا کہ الحمدللہ وہاں ایک مسجد قائم ہوئی مسجد عائشہ ہی کے نام سے آج وہ مسجد دنیا میں پہچانی جاتی ہے اور ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں سے عمرہ کا حرام باندھا تھا رات کو یہاں تشریف رائے دی رات کو اور عمرہ ادا فرمایا اور رات ہی کو واپس تشریف لے گئی حضرت پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سلم سے واپس آ رہے تھے اپنے حجرت الوداع کے واقعے میں اور واپس آتے ہوئے ایک جگہ آپ نے قیام فرمایا تھا اور وہاں سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے بھائی کے ساتھ عمرے کی ادائیگی کے لیے روانہ فرمایا تھا اور رات ہی رات میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بھائی کے ساتھ عمرہ ادا کر کے واپس تشریف لے گئی تھیں اور پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کے واپس آنے کے بعد اپنا سفر شروع کیا مکہ مکرمہ تشریف لائے اور پھر اس کے بعد حالات ہیں تو اس حدیث پاک سے احناف نے یہی مسئلہ مستمت کیا ہے کہ اگر کسی عورت کو کسی خاتون کو اور کسی بہن کو یہ مسئلہ پیش آ جائے تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے عمرہ نہیں کر سکے تو بعد میں ادا کر لے گی البتہ ایک دم دینا پڑے گا چنانچہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے ایک دم بھی دیا تھا اس عمرے کے احرام کو چھوڑ دینے کی وجہ سے سبحان اللہ اللّہ سبحانۃ اللّہ کا نشد اللہ الا و اللہۃ وبل سُبحان رب الزطمّۂ صفون وسلم وسلم الحمد للّہ رب العالمین